شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبل محمد حکم چہارم برائے مومنین مومنین کے نو آکام آئے گے نا یہ حکم چہارم برائے مومنین حضرت کے پانچ آ چکے ہیں میرے محترم اس آیت کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں سمجھے جی ایک چیز کی نفی کی گئی ہے اور ایک چیز کا اثبات کیا گیا ہے نفی کس چیز کی کی گئی ہے کہ حضرت زید کو حضور نے جو متبنع بنایا تھا نا تو لوگ ان کو کیا کہتے تھے زید بن محمد زید بن محمد کہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے نا تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کا جسمانی باپ نہیں ہے یہ رجال کا لفظ کہتے ہیں بالغ مردوں کو رجال کا استعمال کس پہ ہوتا ہے ہاں بچے کو جو طفل کہتے ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ رجال تھے یا بچپن میں فوت ہو گئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کسی کے باپ نہیں مردوں میں سے حالانکہ حضور باپ تو تھے آپ کے بیٹے تھے قاسم تھا طیب تھا طاہر تھا ابراہیم تھا یہ کیا دے حضور کے بیٹے تھے اور اداریہ یہ ہے کہ نبی کریم صاحب سا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو اس کا کیا جواب ہے رجال کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے بالک وہ بالغ تھے یا بچے تھے وہ رجال نہیں تھے اطفال تھے تو اللہ کے محبوب اطفال کے باپ تو ہیں لیکن رجال کے باپ نہیں ہیں تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں اور زائد کیا ہے مرد ہے شادی شدہ شادی بھی ہوگی ان کی اس بات کی نفی کی گئی نہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے بالغ مردوں میں سے تو یہاں نفی کس کی, کی گئی جی ابواات جسمانیہ کی کہ آپ جسمانی طور پہ باپ نہیں کے رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے کہیں رسول مم. ہیں یہاں کس کو ثابت کیا گیا ابواۃ روحانیہ حضور ہمارے ابا ہیں لیکن ابا کیسے ہیں روحانی طور پہ ہمارے ابا جان ہیں جسمانی طور پہ نہیں ہیں ٹھیک ہے جی تو ابوات جسمانیہ کی نفی ہے اور ابو ابوات ابواط روحانیہ کا کیا ہے اس بات ہے لیکن رسول ہیں اللہ کے بخات النبیین اور سب نبیوں سے آپ آخری نبی ہیں خاتم النبیین کا کیا منع سب نبیوں سے آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا کنیہ اس لیے یہ بھی ایک حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اولاد کو بچپن کے اندر فوج کر دیا کیا کر دیا جی بچپن کے اندر فوج کر دیا کیونکہ آپ کے بعد نبی کی وراثت نہیں چلنی تھی نہ کوئی نبی بننا تھا بچپن میں پود کرتا پودی کر حکمت تھی تو خاتم النبیین کا ہم معنی کیا کر رہے ہیں جی آخری نبی نبی کریم صلی اللہ عمری نبی ہیں سمجھے ما بہن نبی تفسیروں میں کیا لکھا ہوا ہے ما بہن نبی حضور کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور خاتم کا دوسرا معنی یوں کرو کہ آپ مہر ہیں نبیوں کی نبیوں کی کہیں مہر ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھو نا امبیال اسلام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے آدم پہلے نبی فرست آ رہی, آ رہی ہے لسٹ آ رہی ہے لسٹ آ رہی ہے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا نا تو سارا سلسلہ نبو افکا لگ گئی مہر لگ گئی تو جب موہر لگ جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ لکھا جاتا ہے دیکھو نا آپ لفافے کے اندر کوئی خط ڈالتے ہو پھر بند کرتے ہو مہر لگاتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب سلسلہ کتابت کا کیا ہے ختم ہے مہر لگنے میں یہ موا ہے مرزا غلام قادیانی کا کہتا ہے کہ حضور نبیوں کے موہر ہیں یعنی جو نبی آئے گا نا حضور موہر لگائیں گے تصدیق کریں گے تو حضور نے میری کا کیا ہے تصدیق کیا ہے مہر لگئی اور میں نبی ہوں ہم کہتے ہیں وہ کون سی مہر لگی ہے حضور نے بتاؤ کون سی مہر ہے اگر وہ نہیں بتاتے تو ہم بتاتے ہیں کہ حضور نے لگائی ہے مہار آپ نے کیا فرمایا کہ میرے بعد تیس دجال آئیں گے وہ تو کہتے ہیں کہ حضور نے خوشخبری دی ہے میرے متعلق تصدیق کیا ہے اس لیے میں نبی ہوں حضور نے یہی مہر لگائی ہے کہ میرے بعد کہیں گے تیس دجال ہیں جی صلاح سون کذاب کل یز البیم اللہ خاتم النبین اللہ نبی آبادی تو حضور نے تو ٹھیک ہے مہر لگا دی ہے کہ تو کیا ہے وہ دجال قذاب ہیں تیرے اوپر یہ مہر لگئی ہے وہ کہتا ہے نہیں حضور نے فرمایا کہ مسیح آنا ہے کیا آنا ہے مسیح اور مسیح میں ہوں ہم کہتے ہیں حضور نے جو فرمایا مسیح آنا ہے وہ کیا لفظ ہیں بخاری مسلم کے جان فیکم قوم ابن مریم ہے نا مسیح کے متعلق حضرت کہا فرمایا بار بار لفظ بھی یہی ہیں جان فیکم ابن مریم وہ کہتے ہیں جس مسیح کے متعلق حضور نے بھرا مسیح میں ہم کہتے ہیں حضرت نے بار بار فرمایا جان فیکم ابن مریم یہ کہیں ہے حدیث میں جان فیکم ابن و کی وہ اس کی ماں کا نام گھسیٹی تھا سمجھے تھا یا تو ثابت کرو کہ یہ حضور نے کہا ہو کہ تمہارے اندر گھسیٹی کا بیٹا ہے کیا ابن مریم آئے علیہ السلام کے بعد تو آئے بنے گھسیٹی اور کبھی کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی ہوں خیری پھیری کہ حقیقت حضور پہ نبوت ختم ہو چکی ہے میں حضور کا کیا ہوں ذل ہوں سایہ ہوں حقیقی نبی نہیں ہوں ہم کہتے ہیں حدیث پاک میں لا نبیہ بعد یہ لا کون سا ہے نفی جنس کا ہے کسی کے اسم کا نبی نہیں آئے گا آ ورنہ اگر یہی چیز ہو نا تو پھر لا الہ الا اللہ میں تعویر کر سکتا ہے کہ اللہ کے سوا حقیقی معبود کوئی نہیں مجازی ذلی بروزی معبود ہیں پھر وہاں بھی تو لاءفی جنس کا ہے تو لا نفی جنس کا ایک بلا ہوتا ہے ہر قسم کی نفی کر دیتا ہے سمجھی بات یا نہیں اس لیے میں نے عرض کیا ہے وہ کافر ہے جو کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی ہوں اسے یہ زیب دیتا ہے کہ میں چلی فضولی ہوں تو مرزا ری کیا ہے چلی بلی سمجھے جی سے یہ زیب دیتا ہے کہ میں چلی فضولی ہوں نہ مانو اس کمینے کو جو گمراہی کا پندہ ہے نہیں مسلم حقیقت میں وہ انگریزوں کا بندہ ہے یہ حضور کا ذیل بن سکتا ہے ہاں حضور کی شان کا مقابلہ کر سکتا ہے تو نہ دیکھا چش میں عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا سوان اللہ نہ دیکھا چش میں عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا نہ آیا ہے کوئی اب تک نہ آئے گا کبھی ایسا تو آپ کا ذیل بن سکتا ہے کہاں آپ کی شان کہاں محمدی بیگم کا تو آپ کا ذیل بن سکتا ہے, محمدی بن سکتا ہے. پٹے ہیں. کا ایک عجیب بات آپ کو سناؤں مفتی محمود صاحب رحم اللہ تعالی جب اسمبلی کے اندر تھے نا جب لیو جب لیو جب لیو مجبور کر دیا سن چوہتر کی تحریک ہم نے چلائی کہ میرے بیٹے بھی وہاں تھے مولانا سعید جلال پوری اس کے اندر اتنی زور شور تحریک تھی کہ ہم نے مجبور کر دیا کہ مرزا ناصر بیان دینے آئے مفتی محمود کے سامنے اسمبلی میں اور بھی ممبر موجود تھے آخر مرزا ناصر کے لیے تو موت تھی مرزا ناصر تب پوتا مرزا غلام مت کا, کا بشیر کا کا بیٹا تھا آخر حکومت نے جب آرڈر چاہا بھٹو کی حکومت تھی اس نے بھی سستی کی کہ آ جائے آ گیا جی جب آیا نا دروازے داخل ہوا تو پگڑی تھی جبہ کبا تصوی وغیرہ ڈاڑھی تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ممبر کہنے لگے مفتی صاحب یہ بھی کافر ہو سکتا ہے کتنا بزرگ ہے نیک ہے اچھا ہے میں نے کہا تم اس کو کافر کہو گے تھوڑی دیر کے بعد تم کہو گے کافر چاہ اب میں نے کہا آ گئی مفتی معمور صاحب نے جرا کی mm -hmm. مرزا ناصر یہ بتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق بھی نبی تھے کہنے گا نہیں عمر فاروق تھے نبی نہیں حضرت عثمان تھے نہیں حضرت علی تھے کہنے گا نہیں بی بی فاطمہ تھی نہیں حسن حسین نبی تھے کہنے گا نہیں یہ بتا تیرا دادا نبی تھا کہنے کا ہاں تو ساتھ شیعہ بیٹھے تھے کہنے بڑا بہن چو دے نہ علی نبی بن سکتا ہے نہ بی بی فاطمہ نہ حسن حسین سمجھے دادا نبی بن گیا اچھا پھر میں نے کہا اچھا تیرا دادا نبی بن گیا اب یہ بتا کہ تیرے دادے کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا مفتی مامور ہے تیرے دادے کے بعد کوئی نبی آئے گا کہنے گا نہیں تو حضرت نے فرمایا دیکھو حضور کے بعد تیرا دادا کیا بنا نبی بنا لیکن تیرے دادے کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تو خاتم النبی حضور ہو یا تیرا دادا ہوا آپ نے اسمبلی والوں کو بھی کہا کہ حضور کے بعد اس کا دادا نبی بنا ہے تو حضور خاتم النبین رہے اس کے دادے کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو پھر خاتم البی تو اس کا دادا بنا پھر مفتی صاحب نے کتاب دکھائی کہ دیکھو یہ تیرے دادے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ مجھے نبی نہیں مانتے اولاد البغایا و خنا زیر وہ کنجریوں کی اولاد ہیں اور جنگل کے سوار ہیں خنزیر ہیں جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ کون ہیں کنجریوں کی اولاد اور جنگل کے خنزیر ہیں میں نہیں سمبری والوں کہو مارکا بتاؤ بمرو تم نبی مان اس کو مرزا کو اس کے دادے کہنے تو ہم نبی نہیں مانتے تو اس کے دادے کا فتویٰ یہ ہے کہ تم سارے کیا ہو کنجریوں کی اولاد ہو تمہیں ماں کی گالی دی اور شیطانیا نہیں دی تمہاری ماؤ پہ توہمت لگائی اور تمہیں خنزیر و سور کہا انہوں نے کہا مفتی صاحب لو لو لو لکھ دیتے ہیں کافر کافر کافر کافر صاحب کیسے کہا تم ہو اسی وقت سب نے دستخط کر دیا بھٹون نے دستخط کر دیے تو اسی طرح اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی تو یہ گرفت کا ایک طریقہ ہے یہ ایسا ایک جگہ میں گیا تحفظات میں نبوت تھا جلسہ تھا تو انہوں نے کہا مجھے آپ بھی تقریر کریں تو میں نے جب یہ دلیل دی بڑے خوش ہوئے کہنے لگا ایک تو دلیل بڑی آسان ہے دیہاتی لوگ تھے ہمیں پوری سمجھ نہیں ہے آپ کو سمجھ آ گیا آج آئے تھے مولانا اللہ صاحب صاحب ملنے کے لیے ہمارے مناظر ہیں نا ختم نبت کے یہ سمجھی بات آپ کیا ہیں جی خاتم النبیین ہیں مکان اللہ بک الشح علیماں اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جان میں نے اپنے حضرت کی خدمت میں عرض کیا تھا روز اطہر کے اوپر کہ حضرت میں بہت گنہ انسان ہوں سیاہ کار ہوں میرے کوئی عمل نہیں لیکن میرا بچپن کا عمل ہے ابھی داڑھی میری نہیں آئی تھی بالک تو تھا میں تو کراچی سنٹر جیل کے اندر میں گرفتار ہوا تیری عزت اور ناموز کی خاطر گرفتار ہوا تعریف تھی نا پہلی پہلی سنترپن کی ان کے خلاف تو آپ کے سنٹر جیل العلوم میں ہم تھے سمجھے ہی ادھر تھے حضرت کی زمت کی خاطر اور اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے جب ہم, ہی آئی ہم جاتے تھے نا جو جان چاہو تو جان دیں گے جو مال چاہو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جا ہو جلال دیں گے ہاں؟ بچپن میں ہم یہ پڑھ دیتے ہیں، ہاں؟ تو انسان کو چاہیے کہ حضرت کی عزت عظمت پہ اپنی جان قربان کر دے ٹھیک ہے جی یا یہ حکم پنجم برائے مومنین ڈبلیو ڈبلیو شہید اسلام حکم چارم قریب تھا تو یہ پانچواں حکم ہے مومنین کے لیے ایمان والو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت علاوہ عبادات فرضیہ کے ذکر کرتے رہو اور تصویر بیان کرو اس کی صبح اور شام خواجہ فرماتے ہیں خواجہ مجلوب دنیا سے اس طرح ہو رخ سات غلام تیرا دنیا سے اس طرح ہو رخ سات غلام تیرا دل میں ہو یاد تیری لب پہ ہو نام تیرا ہے ساری زندگی تیرا نام رہ دنیا سے اس طرح ہو رخصت غلام تیرا دل میں ہو یاد تیری لب پہ ہو نام تیرا میں نے خواجہ صاحب کی یہ شعر اپنی کتاب میں لکھے ہیں عشروا میں دوسرے شعراء کے جو شعر لکھے ہیں نا تو یہ بھی ہے اس کے اندر دیکھ لینا تصویر بیان کرو اس کی صبح اور شام ہو او اللہ ذکر کا ثمرا دنیوی ذکر کا ثمرا دنیوی وہی وہ ذات ہے کہ سلاد بھیجتا ہے تمہارے اوپر تمہاری طرف سے ذکر ہوگا اللہ کی طرف سے کہو گی کیا ہوگی, کہ ہوگی؟ سلاد و ہو اس کے فرشتوں کی طرف سے بھی کیا ہوگی سلاد سلاد کی نسبت اللہ کی طرف کرو تو کیا مراد ہے رحمت اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو کیا استفاق ہو باقی انسانوں کی طرف ہو تو پھر کیا دعا ایسے یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنا یا ای اللہ زینہ منوسل علیہ اے ایمان دور تم بھی سلاد بھیجو حضور پہ تو ہم سلاد کیسے بھیجتے ہیں حضور پہ رحمت کرتے ہیں کیا حضور کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ مسل علی محمد اے اللہ تو رحمت بھی ہماری طرف سے ایک دعا ہوتی ہے طلب رحمت جس کو کہا جائے وہی وہ ذات ہے سلاد بھیجتا ہے تمہارے اوپر اور اس کے پرشتے لے یوخر جا قوم ثمر سلاد تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے طرف لور کے یہ سمرہ دنیا بھی ہے وہ کان بل اور ہے اللہ ساتھ مومنین کے مہربان تاہیہ تو ہم یہ ثمرہ اخروی ہے جی ذکر کا ثمرہ بھی تحفہ ان کا جس دن کے ملیں گے اللہ تعالیٰ کو کیا ہوگا سلام یہ بڑا اعزاز نہیں اللہ تعالی مومنین کو خود سلام کریں گے جب مومن بیشت میں داخل ہوں گے نا اللہ تعالی کیا فرمائیں گے السلام علیکم کیا السلام علیکم سمجھے ہاں تمہارے پر کیا سلام ہو اے جماعت مومنین سمجھے اور ہے اللہ تعالی ساتھ مومنین کے مہربان طوفان کا جس دن کے ملیں گے اللہ تعالی کو کیا ہوگا جی سلام ہوگا تو ان کو دوسرے مقام پہ بھی ہے نا سلامن قولم من رب الرحیم اللہ تکرائی سے سلام ہوں کا بات وعدلہم یہ سمرہ اخری بھی ہے اور تیار کیا ان کے لیے عجر کریں یا ایوہ النبیو یہ کتما خطاب ہے میرے حضرت کو یہ جی؟ پنجوانی چھٹا ہے یہ خطاب پنجوان کا بھی آتا ہے نا ما کان علی نبی من حراجن وہاں پانچواں کتاب لکھا تھا نا یہ چھٹا کتاب ہے میرے حضرت کو خطاب ششم با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب کے اندر کمالات کا بیان ہے خاتم و کے کمالات کا بیان اے نبی کریم صلی اللّہ علم بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو آپ کو شاہد کے دو معنی ہیں ایک تو ہے حق بتانے والا شاہد کیا ایک منہ کیا ہے اک بتانے والا دوسرا معنی ہے گواہی دینے والا حضور کب گواہی دیں گے کیام وقت کے پہلے پڑھا ہے ہو نا گواہی کتنے سے وَمُبَشِّرًا شاہد نمبر ایک مُبَشِّر نمبر دو خوشق بھی دینے والا نظیر نمبر تین کافروں کو ڈلانے والے وَدَاِيَنِ اللہ <اللَّه> نمبر کتنی دعوت دینے والا طرف اللہ کے ساتھ حکم اللہ کے بس منی سراج کا من ہے چراغ اب قرآن پاک میں دیکھیں کہ قرآن نے چراغ کس کو کہا ہے جال شمسا سراجا اللہ نے سورج کو کیا کہا ہے سراج تو لہذا یہاں سراج کا من کیا کریں گے سورج کو تو سراج منیر کا منع کرو آفتاب نبوت کیا کرو آپ کو آفتاب نبوت بنا کے بھیجا سراج منیرہ چراغ روشن یعنی آپ آفتاب نبوت ہیں چلی شعر ہے وہ اگلے دن ٹیلی فون آیا اگلے دن کا کل حضرت مولانا رب نوا صاحب کا ٹیلی فون آیا میرے پاس مولانا جلال پوری رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں مولانا رب نواز صاحب وہ عمرہ کرنے گئے ہیں تو ٹیلی فون آیا ان کا سلام کیا میں نے کہا میرا ایک شعر سن لو مولانا رب نواز صاحب کہیں گے کہ جی میں نے کہا وہ آف تاب دو عالم واب رب وہ آف تاب دو عالم وہ ارب شہ ہی جاز و عجم کو سلام کہہ دینا میں نے کہا میری یہی آرزو ہے آپ مکہ مدینہ بیٹھے ہیں حضرت کی بار میں کیا کہیں سلام کہ دو عالم و مفتاب اربی سراج منیر کمن کا جی آفتاب نبوت یہ حضرت کے کمالات کا بیان تھا آگے با بشیر المنی فرائض خاتم الانبیاء پہلے کیا تھے جی کمالات خاتم الانبیاء اب فرائض خاتم الانبیاء بشیر نمبرے خوش بھی دے دو مومنین کو اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے بڑا فضا یہ نمبر کتنی جی دو فریدہ نمبر دو اور نہ کہا مان تو کافروں کا اور منافقین کا کافر منافق تانے لگاتے رہیں گے آپ نے ان کا کہا نہیں ماننا وہ تانا لگایا نا کہ بہو کی بہو کے ساتھ نکاح کہا کر دیا وہ باقی آپ کو ایزا دیں تو اس کی آپ پرواہ نہ کریں دازا ہوں کا کیا مانا ان کی ایزا کی پرواہ نہیں بس سے زیادہ سے زیادہ گالیاں دیں گے بدگوئی کریں گے دازاہوں کا کہ۔ مانا ان کی غاہ کی پرواہ ہی نہ کریں نمبر تین بت اللہ آپ خاص اللہ پہ تو کر کریں اور کافی اللہ کا ساتھ یا منو ایک چھٹا حکم ہے جی مومنین کے لیے چھٹا حکم مومنین کے لیے ایمان والو جب نکاح کرو تو مومن عورتوں کے ساتھ پھر طلاق دو ان کو پہلے اس کے کہ ہاتھ لگاؤ ان کو صرف نکاح ہوا ہے ان کو گھر تم نہیں لائے جس عورت کے ساتھ کا ہوا ہے نکاح ہوا ہے ان کو گھر نہیں لائے نہ ہم بسترے کی نہ علیحدہ ہوئے خلبت سیہ نہیں ہوئی تو ان کے لیے عدت ہے عدت ہوتی ہے استبرائے رحم کے لیے کوئی عدت نہیں پس نہیں واسطے تمہارے اوپر ان کے کوئی عدت شمار کرو بس سمجھتے ہونا ان کو پوشاک کپڑوں کی دے دو جس کو متا کہتے ہیں چھوڑ دو ان کو چھوڑنا اچھے طریقے سے یا یو نبی یہ ساتواں خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتواں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے جی آکام عامہ کے بعد آکام خاصہ کا بیان ایک کنارے پلے کھلو رب حضرت کو خطاب ہے اور احکام آمہ کے بعد احکام خاصہ کا بیان ہے یا ایو نبی یہ خصوصیات نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے خصوصیات ہیں ناکام کے اندر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک حلال کی ہم نے تیرے لیے حکم نمبر ایک ہے حلال کی ہم نے تیری تیری بیویاں ازواج کے نیچے لکھو باوجود زیادہ عدد کے ہمارے لیے کتنی ہے جو کم چار نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو گیارہ بیویاں تھیں نا اور دو لوڈیاں تھیں تیرہ ہو گئیں آپ کی وفات کے وقت نو بیویاں تھیں یہ کہتے نا حضور کی نو بیویاں جو کس وقت تھیں وفات کے وقت سمجھے ہاں بیوی بی خدیجہ پہلے فوت ہوگی ایک اور بھی پہلے فوت ہوگی تو وفات کے وقت نو تھی تو ہمارے لیے زیادہ جائز ہے یہ حضرت کی خصوصیت ہے کہ چار سے زیادہ آپ کے لیے جائز تھیں بے شک ہم نے حلال کی تیرے لیے تیری بیویاں اللہ تھی وہ کہ دے دیا آپ نے ان کو حق مہر و مام مالاک <يَمِنُكْ> یہ حکم نمبر دو اور وہ بھی حلال ہیں جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ آپ کا یہ دو لونڈیاں تھیں مما فا اللہ ان لانڈیوں میں سے کہ بطور فے کے لایا اللہ تعالی تیرے اوپر فع وہی مال غنیمت کا ایک قسم ہوتا ہے وہ بنا تے کا حکم نمبر کتنی جی؟ بنا تے امے کا تیرے چچا کی بیٹیاں ڈبلو بنا تماتا تیری پھوپھی کی بیٹیاں وہ بنا تال کا تیرے ماموں کی بیٹیاں وہ بنا تالات تیری خالہ کی بیٹیاں یہ تیرے لیے حلال ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ اللہ کی حاجر نما یہ شرط احتراضی لکھو یہ وہ حلال ہیں جو ہجرت کر رہی تیرے ساتھ یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے باقیوں کے لیے جائز تھیں چاہے ہجرت کریں یا نہ کریں باقیوں کے لیے حلال تھی حضور کے لیے کیا شرط تھی کہ ہجرت کر رہے ہیں تو خصوصیت ہوئی نا حضور کی بی پی امی کا تھی حضور کی چچا کی بیٹی نہیں تھی ابو طالب کی بیٹی تھی حضرت علی کی بہن تھی تو بی, بی امی نے ہجرت نہیں کی تھی مومنہ تھی لیکن مکے سے مدیع ہجرت نہیں کی تھی تو کسی نے عرض کیا حضرت ام ہانی سے نکاح کر لو حضرت نے فرمایا نہیں قرآن کہتا ہے کہ ہجرت کریں تب کر سکتے ہو امی نے ہجرت نہیں کی اس لیے میں, میں نکاح نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اب آگے سمجھ یہ حضور کی خصوصیت تھی ومراتم تم یہ کتنا حکم ہے جی ومرات و مرتاً حکم نمبر چار چوتھا حکم لکھو یہ چوتھا حکم بھی حضرت کے ساتھ خاص ہے وہ کیا ہے جی کوئی عورت آئے اور حضور کو عرض کرے کہ حضرت میں بغیر مہر کے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں کس کے بغیر کہ حق مہار میں نہیں لوں گی حق ماہر کے بغیر میں اپنا وجود ہیبا کرنا چاہتی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا یہ بھی حضرت کے لیے خاص تھا کس کے لیے خاص تھا بغیر حق مار کے نکاح کرنا ہم بغیر حق مار کے کر سکتے ہیں ہاں ضروری ہے ہمارے لیکن حضور نے عمل نہیں کیا تھا اس پہ کوئی ایسی عورت نہیں جس کے ساتھ حضور نے نکاح کیا ہو بغیر حق بہار کے ایسے نہیں اور سمجھی اللہ نے اجازت دے دی تھی حکم چاہ رہو بمراتن وہ مراتن عورت ہو کتابی نہ ہو کتابی کا اعتراض ہے اگر بخش دے اپنی ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلا مہار نہیں رکھو بلا مہار اگر ارادہ کریں حضرت یہ جی کہ نکاح کریں اس کے ساتھ جائد ہے یہ خالص ہے تیرے لیے سوائے مومنین کے لیکن آپ نے عمل کبھی نہیں کیا اس پہ یہ تو تھے آپ کے احکام باقی عام مومنین کے احکام وہ ہم جانتے ہیں کیا اللہ فرمائے ہم جانتے ہیں ان کا ادھر ذکر نہیں تاکہ جانتے ہم وہ احکام کہ فرض کی ہم نے علیہ ہم ہم کے نیچے کا لکھو عام مومنین پہ ان کی بیویوں کے بارے میں وہاں مالا کا مال ہم ان کی لونڈیوں کے بارے میں لکیلا یقون علیہ کا حرج یہ حکمت اختصاص اس کے نیچے کو حکمت اختصاص اس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے یا ہم مومنی کے ساتھ حضور کے ساتھ یہ حکمت اختصاص یہی ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی حرج واقع نہ ہو آخر زیادہ بیویوں کی اجازت جو تھی تو حرج نہ رہا نا آپ کے تاکہ نہ ہو تیرے اوپر حرج